جوابانی سنعت صحت... ما بہترین نحلہ جس سے نہ کہ حرمت عنا ذمہ داری دون کی غدار ہیں ان میں ترین صورت ذمہ داری دار جتا سے کون کہے انتس تجل ال بیزاد اور بتا ذمہ کا قائل پسندہ نظام انا دار باقی پسندہ کہ بننگ پسندے غیر مالی دار اور بتا ذمہ کا قائل پسندہ پسرو پس بنی ان کی وجہ کلی پرور وار جس تابع ذائب انتظار صورت ذمہ دار بیچا جی وقال ان النزي ذاك صدر قد الغار کی تفصیل کی اغدار فضیلت نے کام شروع کروں تو جلتا دید گئی میں وقار تو نے گدری سے کہتا ہے قال بھی زویوس اغدار در ضرورت جلا قلم پڑھنے گئے دیشی جدا کو مستق نہیں ذکر اوی لا بضا تنسیث جدید تا قول سے دوحیان دارگا انہا ہوا سورت دا مزارات چاگا مزارات تے بھی کتا من مدر آرز ہوا سورت دا مزارات تے منا کنشی دارگینا حضا ما ہوا کسن سورت دے لہو نظروں کی جیگی چرے سوچ جو جو جو جو کی سوچ کی خاون دبا ہوا دعا تا جن <سؤال> کر <سؤال> وہ تجاذو جی جی تو کہ یہ پھل اتر ذمہ داری میں شامل ہے انسان نے رب کو پھیزا نے پیش تغال میں ذرا کی تو فصل کرو رکھیں بقائے ربۃ اللہ پاک نبی انسان تعالی کا بھی ماشاء کا سر تک بھی ذمہ داری کے اللہ تعالی ماشاء نہ ہے تو موجود بہا نعمتوں کی چیز دی والے قال بڑا تجنشی کے میں رہتے موجودی قرات کی چیز دی اس کا میں نے چورا کہ نحب ان ازرا ذمہ داری میں شامل ہے تقدیر ہے عبارت ہے فاضل الہو اللہ کے اجازت پہ کہ فتا ما فظرہ رفاتی تو وہ قبر میں کی جنازت ہے اللہ کے اجازت پہ کہ ارنوا فتقا وظرہ یہ وہ نبی علیہ السلام اجازت تو اللہ پاک کی رضا و رضامند وفات کے مغر مغر تو بہت ہے واجھی تو ابا غلط ترپا ناباد اللہ تک میں اب ذکر جلتا آباد ربط رخم مخی مشی در ربط رسترگنی نا ربط رقی اپنی مخی مشی و جب مشی در ربط رسترگنی در دی بٹی او دی چنان خلق والے سواہو او دی لو قول بسطر شدار طول امور با در ربط رسترگنی مخی مشی در قرن سربا روٹو کیگی غٹ بشی لو بشی بے برشی جورشی بکانکم سار الجبال شیمہ داغ زر شی بشاند و غرون اے قول لا دار ابن آدم واخلا الادن بچیا میرے کا پس واخلا الادن بچیا شیطان مڑے بین دو لا دار کا شیون نمبر 18 ترش واخلا فقال علی رضی اللہ عنہ الجن احل بادہ قیل علی رضی اللہ تعالی لا تجدوا عندكم شيء من سالیہ دا طلب کو کی ذمہ داری ذمہ دار طرف سے مجاب چواڑی دو بھی ذرا بن سو مگر دایا کرے شریام سالی بین دو لگاتھی جس صاحباں دا سب سے مننی بناڑے والا منگا صاحب زرائیں منگا صاحبوں سے تکا دے لے مرچ کوز نے مندارو نے سلطان نے کہ ان نوا صاحب زرائیں لقدا قریش اول کا صاحب زرائیں جی تجھے متبہ <متحدث> مخدوم جواب الزعارات یا پتہ تحتا کے نام متدئ الى جنت و جنت کی ہمدار کے اللہ نے اجازت دی کہ یا پتہ ان نوا صاحب زرائیں کہ بولا کہ صاحب زرائیں کو نے نام عرفت لا جہد النبی رسل پرہ دہی کر جواب الزعارات تے پسند گزرات میں ظافر سے خبر قران قرلز میکنے نی۔ یعنی مزار کا مزار کی ذابے کا ہدی و جنازے سے تناسب رہا ہے لیکن بڑے تکالوف سے اور ہدی و جنازہ با بلا ترجمہ ذکر کر۔ صاحب نام اصحاب ہیں۔ ایدی خاندان کا فترہ اور صاف حقیقت کا قرلز میکنے بڑے مزار کے۔ نامے پسے کے اعزام و ذیادی تو بڑے راحت تناسب رہا ہے۔ اماں لہ منگا با دی والا حلقوں۔ باڈوں سے نوکی۔ وراث نام اصحاب چلن بن کے منجو نیو کاوان دا دفتر فزر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ماجا دگر سی انہاں فضیلت دگر سی یا جواب ثبوت میں جای نہ تھا کہ میں نہ کراں نبی اگر میں اندر میں جای نہ پڑتاں میں جا پنا نہ کرمے میں جمعہ اوم مغم مغ فشاء ذکرا فذر جمعے بانی پر جنم جو بڑے وعدہ ہزمنو سورستر تنار یمی فر داوی ملہ چا کورا لگم قادمی دیو لاگے رفا ان کا ہر بڑے وقت راجم کی روا میں راو نے راو میں رسلا کا سٹھنے چھ پندرو لب لبیتو تے وی لے کی اسٹھنے چھ کام کرو ازمنگ میں نم پچھتن کنن سم اگاد دا اسو دیدر چھ پندن سمنگ نا لاگڑ چھٹے راوت کری زبا میں کری قربے کے بیواج ذری تا جوہ میں 4 روپے کٹائی کری دی پتہ جو روپے حبات میں چھینے میں 10 روپے میں اڑ کر انہوں جو پانی کی لا نہ نہ تو وہ لا ولمن قال هو الساحر رجل وهو لا اوذا لا ولمن قال لا طبي شمن ولا عذن نو قدامی سجدے کے واز دا نے اٹھا نا پھر پیچھے تنگدر وہ ہلوتے پاس تو نو بدی کے وار جے نا ڈاٹ ونسی بھی نو باذرواد کے لئی چداوڑو کے پاس پہشان ہو کے پراتو جا تنگدر وہ پھندرے ایڈوکیٹ شو ہدا تیرے پاس اجو شو نا افادا وذا قبلنا الجمعہ تلا الجمعہ مدد کو غور نہ ہم ملاقات, ملاقات کو سلام بلا حضورنا ملاقات کو کموں گا ہم ملاقات دوسروں کو صدق نہ دیوچہ تقارنی میں امن تقارن کو صدق تقنل فقربت بیننا میں مذاق قام مزے کا سننا نہ برو میوم الجمعۃ تلاوت کو تنیم کرے نے ظاہر قلنا رزق کرواینا فضل کی چلنا من ادلام کو انا تودا وہ کیشرے جو کےشنو اشارہ کی جو کی કા માર બગતે છરે ઉલે ચી કો કોના મા કોના તગદાદા નું વક્ષ સંપ્રાગૈ દા માવા કોના તગદામન બર સબા નારેન કા દક્ષ બરાદો સિયમ નો કરેલે તો ઉગશી ઉલા રખે જમં આરામ કો ઇન્દાબાદ نور محاجن و سر صحابہ ارزم صحبہ تنالیدون حدیث کرکے لے زیگر کر گئے الموعد موعد صحبہ مزدرمین کی دیشی زمان زرز مکان کو پھوت طور سلطن کی تبدیل زرز تر حمل نسی کی ظاہر ہے صحبہ مزدرمین شنی فمانا دا مزدر فمانا نفاعث واللہ الموعد اللہ دے رس کے بجزا دا, دا, دا معلومانی جا اللہ بجزا وکر کے واللہ کنا واللہ الموعد اللہ نے واضح کہ ان کی فجزادا معلوم نہیں۔ مصادر جانا بدر حقیقت زروما مال <سؤال> زروما بدلا یہ بتا دو تمام میرے بت مانی کہ ہوئی بتا دو بت مانی بتا اللہ الموعد اگر حضرت زمان والله یعند اللہ الموعد اللہ وقت ذرا روز قیامت روانہ ہاں تو پتہ ہونے کی مصادر والله اگر ذی مقام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 تجارت کا اماموں اموارین ذمہ دار ہیں کل اوکن تو وطن وطن تم را نہیں سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اله الا اللہ نہیں پانچ رہیں گے نہیں ہوں گے نہیں انتم نا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یامالے لا تتار فرماتا ہے سب سبب کا تصدیق کرو وہ میں دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو اب یہ مقرر ہے هذه السماء لذلك المتوجه مكثر كثر موصوف بالنجى الجيد فانتع ان نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال في شعابله فصدقنا مراته لذا لا تعالى دون روته قدن ذلك مقاله وما جاء قال الذين قالوا التي قالوا بذلك ما ذكر شيء قالوا الذي قالوا بذلك ما نذكر في ايامهم فذا والله لا يدان في كتاب ما الله ما كانت تكين كتاب المتقافين